vana. Watje. Grietje naam Khabat. Lana sche? Sche? Watje. Grietje naam. Gewoon op de rand. En ze goeie zat ze bleek. Alweer. مشرا جی کالجنٹ ہے لا لگے خبر خبر دے السلام علیکم آواز ملا جی السلام علیکم خیال صاحب نہیں خدا صاحب بالکل جی بالکل جی جی ہیلو وعلیکم السلام طبیعت خرے خیال صاحب نے سے صاحب بالکل بالکل جی بالکل بالکل نہیں جو بات کی ماں تقریباً کورٹا آٹھ بجے برس ہماں کورٹ آٹھ بجے آ دیکھ امید ہے کور کے بھائی آدھے یاد آ نہیں کور کے دیکھ آپ پی ٹی سی ایل نمبر پہنچتا ہے مصروف نہیں فائیو ایٹ فور ایٹ خبر کر خبر کی خبر پڑتا ہے خبر ختم ہوتے بس بس دیر پوائیں دیر مشورہ میں کریم انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان کی جو پریشانی ہوتی ہے سمجھتا ہے کہ میں کرنا ہے میں کرتا ہوں یا میں کچھ کروں گا تو اس ہو جائے گا یعنی؟ یا میں کرتا ہوں میں کروں گا میں حالتا ہے کہ لگوں گا کچھ ہوگا سر جگہ میرے گن میں حال میں ہی نہیں کرنا میں کرنا رات اللہ تبارک تعالیٰ چلے گی اور انسان کے کوشش اور محنت ہے الگ الگ انسان تھا انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے بعد کوئی چیز اثر نہ ہو تو جانے والا فیصلہ وہی ہوتا ہے یہ خالی میں کسی بزرگ کے منفوظات پر رہا تھا تو اس یہ کا مضمون تھا کہ میں اس انسان سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھے پرفومت لگاتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ لگاتا ہے کروڑھے دعا مانگتا ہے آپ جوا مانگ رہے ہیں کہ اپنی سوچ اپنے من کے مطابق اللہ تو بارہ سالوں نے فیصلہ کیا اپنے علم مزید کے مطابق اور اس میں جو چیز ہمارا سب سے بہتر چیز کا فیصلہ کیا ہم چاہتے ہیں جی جس جو میں کہتا ہوں یہ فیصلہ ہو یہ تدمی کہ کہوں گی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ دینا اخباروں ہیں تو یہ حکم کر رہا ہوا جو ہم پورا کر رہے ہیں ہم کسی کی ڈسکشن نہیں لیتے یعنی یہ یہ اور لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوب اللہ مل پاک और ڈسکشن دیں اور جیسے ہم کہیں دعا کے بارے میں تو خبر ہے کہ دعا مانگیں اور دعا کے بعد جو ہم آس پاس ٹھہرے جو ہم نکالو گا میں بیٹھا ہوا تھا میڈیکل کالج دو گو طلبا گڑی مسئلے سے آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں کہ آپ سے تنہائی میں بات کروں گا سب لوگوں کو باہر نکالیں سب لوگوں کو میں باہر نکالا میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بات کریں میں بکید ہوں کہ لڑکی کے ساتھ ملاقات ہوئے پہلا پر کام نہ ہوا ہے شروع کروں سر کہے گا کہ ہاں، ہے لڑکوں کے بعد کہا جی آپ بتائیں گے کیا اسے اس نے کہا کہ میرے پیسے ڈاڑی تھی میں نماز پڑھتا تھا پھر گیا تو میں نے ڈاڑی مڈا دی اور میں کافر ہو گیا اب میں کچھ مڑا ہوں آپس پہ میں کہا دیکھا جی مجھے ایک لڑکی کو سزا گئی تھی پھر گیا اس کے لیے میں نے سکھارا کر دیا سہارے میں دیکھا کہ مجھے مل گئی بس میں سلی ہوگی کہ سکھارے نہ گئیے تو بھاگ گئی اور کسی دوسری طرح تو محفوظ میں یہ بات ہے نوز یہ دن ہے نہ سکھا رہے ہیں نہ کوئی باتیں بر بس بر میں نے گاڑی میں نے موڑ لیے آپ کو سب بتایا تھا کہ سکھا رہے میرے پاس آپ نے دیکھ لی بسم لگی اور اس کی جو ہوئی نہیں سکھارا ایک دو آئے ایک دعائیں دعا سے مانگ دی اللہ کی کی خیر ہو جائے گی دعا کبھی تبود نہیں بھی ہوتی ہے اللہ سے بارہ سلا پر کسی کا دور پر ہی شیخ و تو شیخ الکاتہ جاجی محمد اللہ علیہ کی ایسی ایسی کرام سے بیان ہوئی ہوئی ہیں خیرت انگیز اور خیر بعض غیر بھاگے گزرات ہیں تو کس بہت قسم کی لتی گڑیاں بارات جا رہی تھی اور ڈب گئی اور, اور بارہ سال وہاں سے ہم کو گزر رہے تھے کوئی بوڑھی اور رت رو رہا ہے بارہ سال پہلے میرے بیٹے کی باراتے جاتے ہوئے ڈوبی ہے تو انہوں نے ہاتھ ڈالا اور کشتی کو نکال دیا سارے باراتی بیچ میں ہوا ہو اللہ پاک نے خیر جی وہ چلے ان کی زندگی کی جو موقع رات لکھی ہوئی ہیں مثلا ان کی زندگی کی ہیں سو کرامتے جان ہوئی سو کرامتے ان کی چالیس سالہ پچاس سالہ زندگی کی ہیں تو, تو کوئی سال میں دو باقی زندگی کے باقی زندگی کے حالات ان کے لیے ایسے ہی اسباب بن رہے جیسے ہمارے تھے کبھی کوئی کام ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا کبھی دعا کبھی ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی سارے کے سارے انسان ہیں سارے کے سارے مخلوق ہیں اللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا نبرد اللہ ہم جو اللہ تعالیٰ پر بھی زور ہو گئے ہیں ہمارا زور اللہ تعالیٰ کے زور سے بھی زیادہ ہو گیا ایک دفعہ لسیفہ ایک کر کے بارے میں کیا ایک بڑی عورت آئی نے کہا کرے تو ہو گیا ہے بیٹھا بیٹا بر گیا یہ گیا ہونا چاہیے اوپر دیکھا ریلوے سامنے بڑا ٹوکرا کھائے ہوئے آسمانوں پر چڑھ گئے تھے انہوں نے پکڑا ٹوکرا سے چھین لیا سارے لوگ لے لی اور سارے لوگوں کو آزاد کر دیا ساری گئی اپنے اپنے آدمی کے اندر داخل ہو گئے مرغے سارے بیٹھ گئے یعنی ریلوے سامان ایسی بات نہیں بلکہ کی فلانا غوث ہے اور یہ حدیث اضرات اور غیر مقد اضرات بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ سارے کے سارے بندے اللہ سے معاملہ ہونے والے ہیں تفصیل خاصا کرتا ہوں کہ غوث ہے غوث فریاد رس کو نہیں دیتے فریاد رس کو ریاست کہتے ہیں اس لیے اللہ تو بارہ یا یا اے فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والے فریاد کو پہنچنے سناتے ریاست اللہ کی تعلی ہے غور فریاد رست نہیں ہے غور فریاد کون ہے فریاد کرنے والا دعا کرنے والا اللہ سے مانگنے والا غور ہے اللہ سے فریاد کرنے والی حقیقت اور جن کی دعا ہے تو قبول ہوتی ہے میں قبول ہونے کے بعد وہی بات ہوئی ہو اور جو انہوں نے مانگی ہے ضرور نہیں تو کبھی ہوگی نہیں بھی. حضور صلی اللہ علیہ صاحب اکرام کو صلی اللہ علیہ مجنم نگر صاحب اکرام سے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم جہت عمرہ کر رہے ہیں ساروں کو خوشی ہوئی اتنا ارسہ آئے ہوئے ہوا ہوا تھا مقام سے آئے ہوئے دس سال ہونے کو تھے عمرہ کس سال میں ہوا ہے نو میں ہوا ہے آٹھ میں ہوا یہ آٹھ ہجرین آٹھ سال اللہ شری جا اپنا وطن خیت اپنا اللہ کا گھر اپنی زبردست کے ساتھ عقیدت اور وابستگی سب خوشی خوشی تیار ہوئے اور تیار ہونے کے بعد گئے اور حجبیا سے پہلے مقام پر جو ہے تو آپ نے اپنے, اپنے مخبروں کو آگے بھیجا کہ کیسے آمد کا کیا رد عمل کیچ پر ہوا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو لے کر اور فلان جگہ پر آ ہیں اور مقابلہ کریں گے اور آپ کو جانے نہیں دیں گے تو آپ نے ساتھی سے کہا کہ ادھر آ گیا دوسرا راستے سے خیر جب مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ تو اب نکل کر آ گئے ہیں پیچھے ان کا گھر خالی ہیں ہم ان کے جا پر گھروں پر حملہ کریں پریشان ہو جائیں گے اور اس پر جو ہے تو یہ دب جائیں گے گھر میں چھوڑیں گے اور بغیر سیدھا ضلع نے کہا کہ یار اللہ میں آپ رو کے امن والے گھر کی طرف آئے ہوئے ہیں عمرے کے لیے سے آئے ہوئے ہیں لہذا ہمیں تو لڑنا کے لڑنے کا اور امن و امان کو خراب کرنے کا ہمیں مدد نہیں کرنا چاہیے ہم تو اپنے پرمنٹ طریقے سے چلیں آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے دوسرے راستے سے لے جائے تو ایک آدمی نے سکھا مجھے دوسرا ساتھ سے سے بڑی گھاٹوں سے بڑی مشکل سے پاڑیوں سے گزار کے وہ دے دیا کے مقام پر لے آیا کے مقامی میں لکھا ہوا سنی کہ جہاں پر ابھی یہ حرم جدہ کی طرف سے ہرن میں داخلے کی جگہ نا رحل بنا ہوا اور اوپر کا وہ نے داخلے کی جگہ پہلے اس میں ہم جو اسمت خطر میں گئے نا اس جگہ دوست ہو رہے تھے سڑکوں سے بنائے ہوئے چونے گئے اور سب دوست تھے سعودیوں نے سب بنایا تھا یہ مکان ہو دے دی دیا جو ہرم ایک ہرن سے کرایا تھا آپ میں وہاں جا کر پڑاؤ کیا اور فریش جو آ گئے مذاکرات کرنے کے لیے اور مذاکرات جو ہم نے کہا کہ ہم آپ رہے ہیں تو عمر کرنے نہیں دیں گے احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لائے ہوئے ہیں اور وہ نہیں دیتے نہیں دیتے باپ جو ہے تو آپ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ کوشش کی آپ نے کہ یہ صرف ہمارے سے آئے ہوئے ہیں. ہمیں چھوڑ دیا کر کے واپس چلے جائیں ان قرآش کی طرف سے تو یہ ہماری حکومت کی ریٹ خراب ہو رہی ہے ان کا داخلہ یہ ہو گیا کہ ہماری ریٹ ٹوٹ گئی اس صوڑ نے کہا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو حضور صلی اللہ وسلم جن کو تارے ختم جنگ سے جنگ سے بچنے کے لیے آپ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے سارے صاحب اکرام اتنے غمین ہیں اتنے خفا ہیں اتنے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں بس ہم ابھی ان پر سنگ پڑے جڑائی اور پتہ چلے کون والے بات ہے آپ نے فل ایسی ہے کہ جو ساک شرط کہتے ہیں جس میں مسلمان مسلمانوں کو دبا رہے ہیں اور اوپر ہو رہے ہیں اس کو آپ مان رہے ہیں اور صاحب اکرام کیسے دانگ پیس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو کافر اور جو آدمی مجنہ ملولہ سے بھاگ کر کافر ہو کر مکہ کو آئے گا اس کو واپس نہیں کریں گے اور جو آدمی یہاں سے مسلمان ہو کر مجھے مندور جائے گا اس کو یہ واپس کریں گے آپ مان لیجیے اور کون سی شرط تھی ایک ہی تھی جو بہت ناگوار تھی ماننے میں ایک دو اور تھی نہ لڑائی بندی تو جنگ بندی ہوگی نا عمرے کو نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے وہ مان لیا آپ نے جنگ بندی وہ مان لیا آپ نے اور یہ جو عالمی مکم کر بنوایا جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا جو وہاں سے واپس نہیں کیا مان لیا آپ ساری شرائط مان کر آپ نے خلاف معاہدہ کر کے معاذ نامہ لکھا لکھا معاج نامہ لکھو انہاں نے گیا ہو جائے کہ معاذ نامہ لکھا اور لکھا کے ایک طرف ایک فریق لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک دوسری طرف سے لکھا عالم ابرسان کا نام لکھا قریش نے کہا کہ محمد رسول تو مانتے نہیں ہے اس کو آپ نے لکھا ہوا ہے اسی کو مان لیں ختم ہو جائے بات ہی ختم ہو گئی آپ محمد عبداللہ لکھیں گے آپ جو نے کہا کہ میں تو محمد رسول اللہ ہار سے لکھا ہوا میں تو نہیں ہوں ان کا تو ایمان میں رکی دیا ہے تو میں اپنے ایمان رکی کے خلاف اس بات کو کیسے کاٹوں نہیں پھر بھی امان قائم ہونے کے لیے سے بچنے کے لیے ان نے فرمایا میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے آپ تو پڑھ نہیں سکتے تھے نے بتایا کہ اس جگہ لکھا ہوا ہے محمد رسول لکھا ہوتا آپ نے ہاتھ محمد رسول کو ہٹایا اور محمد مناپ اللہ لکھا اور جس وقت آپ نے معاہدہ پر دکھد کرنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہے تو احرام کھول دو سر منڈا دو قربانی ذبح کر دو اور احرام سے بائیں عمر فاروق اللہ فاروقائے انہوں نے کہا یار سللا, یار سللا کیا ہم, بھا, ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں یہ, یہ بادل پر ہے ہم حق پر ہیں پھر ایسا سلح دور کر رہے ہیں یاس اللہ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے حضور صلی اللہ فرمایا ہمراہ کریں گے اور کتنا بڑا ایمان کا امتحان تھا تو ڈاکٹر صاحب صاحب فرما رہے تھے کہ کاری سیو صاحب نے کیا کہا ہے کہ بدل میں ایمان کا امتحان ہوا عہد میں اطاد کا امتحان ہوا اور میں؟ میں احسان کا امتحان ہوا ہاں جی اور جو ہے میں امتحان ہوئے کس کا امتحان ہوا ہے یہ جذبات کو قربان کرنے کا ہوا ہے اپنی رائے اور جذبات کو قربان کرنا کیونکہ تھوڑے لچکر کے ساتھ جمنا یہ بھی چلو جان جانے کا خطرہ یہ کر لیتا آدمی یعنی؟ ہاں جی پھر گئے تو احض, اس میں عہد میں ٹوٹے پھوٹے انہیں کو کہا اپنے کے ان کو پھر واپس آ رہے حملہ کرنے کے لیے وہی اٹھ کر جائیں گے جو بدر میں لڑکا زخمی ہوئی اور عہد میں لڑکا زخمی ہوئی وہ اطاعت کے امتحان میں غیر مدد لڑ نہیں سکی اور ہنین مجھے دل کے جذبات کا امتحان تھا کہ میں خیال آ گیا تھا کہ ہم کس طرح تعداد میں آنے لگے نالے بازی میں اور وہ جبیا ہمیں جذبات کا امتحان ہوا کہ جذبات کے خلاف فیصلہ ہوا رائے کو چھوڑنا پڑا ترک کرنا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ حضر الخاطم البین آپ سے فرمایا عمرہ کریں گے انہیں فاروق نے یہ دلائل دیا وہ کسی میں آ رہا ہے کہتے ہیں دلائل, وہ دلائل, دلائل, دلائل آگے سے کیوں کر نہیں ہوتا اتراکر ضرور سے سنوایا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کس سال کریں گے فیصلہ لائی میں اس بات کو خفیہ رکھا ہوا تھا کہ یہ عمرہ ضلع آئندہ سال ہوگا یہ سال نہیں ہوگا کیا میں نے یہ کہا تھا کس سال کریں گے تو یہ تو نہیں کہا آپ صاحب کرام ہر نہ حلق کر رہے ہیں نہ قربانی سے پکڑ رہے ہیں تو آپ کو بڑی اداسی ہوئی اور غم دکھ ہوا آپ نے خیروں کے شیف لایا سے کہا میں صاحب کرام کو حکم دیا سر میرے کا اور قربانی ذبح کرنے کا انہوں نے بات تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر باہر سب کے سامنے بیٹھ کر حلق فرما دیں اپنی قربانی کو ذبح کر دیں حلق فرما دیں پھر دیکھیں تو حضرات محتین محراد لکھا ہوا ہے کہ صاحب اکرام نے آپ کے حکم کو حکمت کی وجہ سے سر نہیں کیا تھا کہ آپ حکومت مان رہے تھے حکمت کی وجہ سے نہیں کیا تھا ان کا تجربہ تھا کہ جب جو ہے تو ناگواری اور اس طرح کی حالات پیدا ہو جائیں تو بن جانے بلّا فیصلہ بدل دیا جی جاتا ہے تو سکتا ہے فیصلہ بدل جائے جی کہ ہم بھی اپنے ڈیمانڈ سامنے کرتے ہیں ابھی ہڑتال کرتے ہیں ہم بھی اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں احتجاج انہوں نے احتجاج جاری رکھا بارے لہی گئی احتجاج چلے احتجاج پر صاحب صاحب دوسرا بات کیا آپ کو سناؤں میں اس کے آئی انہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی یہ وہ ہے سورج اٹھائیس میں پڑے گی کل سمی اللہ کو اللہ دیجاج الکفی وہ بھی اللہ بہت ہارڈ رقم وہ اللہ سنگی یہ اس کو اہلا کا واقعہ ہے کیا اظہار اظہار کا یہ اظہار کا واقعہ ہے اظہار کا واقعہ ہے کہ اس میں ایسا کہ آدمی اگر بیوی کو کہہ دے کہ میری مانگ کی طرح ہے اس پر یہ حرام ہو جاتی ہے پھر جو قانون تھا اربوں کا اس پر یہ حرام ہو جاتی ایس آبی نے اظہار کر دیا اپنی دینی کے ساتھ وہ فریاد کر کے آئی کے پاس آئی اس سے بڑی فائدے کی یار صلاحیت کیسے کہہ دیا اب میں کیا کروں اور اس کے بارے میں نہیں ہوا تھا اور میں جو صلی کا حکم نظر اسی کو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں گم نظر نہیں ہوا ہوا تو پچھلا جو پچھلی چلیے حکومت ہے چالی رہا تو کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی سال گزر گئے تھے میرے بچے پیدا میں ملک پر بھاپ ہو گیا اب مجھے کون سنبھالے گا مجھے کون قبول کرتا ہے میں کیا آخر یہ ہے تو اس کو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ حضور کی طرف سے مجھے تو مجھے کوئی حکم نہیں بتایا جا رہا تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری کے فریاد یہاں سے تو میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اب میں آپ کے حضور ہی فریاد کر رہی ہوں اللہ, ہو اللہ, اللہ نے سن لیا اللہ نے سن لی بات کی جو اپنے خامد کے بارے میں اس کے اظہار کے مسئلے میں شکایت کرنے کے لیے فریاد کرنے کے لیے ہے فارا حکم دیں نیا حکم داخل ہو تو اب اظہار کا مسئلہ کیسے ہے اس کو پھر دینا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے روزہ رکھنے ہیں کفار کفارا کفارا ہے اس کا جو کہ دو مہینے روزے ہیں یا غلام آزاد کرنے ہیں ساری باتیں اس کے بعد ہوگا اسے نکالنا باقی رہتی ہے نکلتی نہیں خیر جی یہ بات ہے خیر جب آپ نکلے آپ نے اپنا حلق, حلق کیا سر مبارک الگ کیا بال مونڈے تو بہت سارے اقرام اٹھے ان کو اندازہ فیصلہ نافذ اور جاری ہو گیا اب بدلنے کے حالات میں سر مونڈ رہے تھے دوسرے کا اتنے غصے سے اور زور سے مونڈ رہے تھے کہ جسر سر کاٹے زخمی کیے اور خون رہا زخمی کیا ہوا سب نے بہرحال حکم کا تو مانا ماننا پڑے حضرت اللہ ایک بار کو فرما رہے ہیں اور نافذ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اللہ اللہ ہے مخلوق ساری مخلوق یہ عمرہ جو ہے یہ آئندہ سالوں ہو معدے میں یہ بات دیکھی گئی کہ آئندہ سال یہ عمرے کے لیے آئیں گے اصل ساتھ کچھ نہیں لائیں گے ایک طرف تلوار لائیں گے تلوار بھی جو ہے وہ نیام کے اندر ہوگی اور نیام پر کپڑا چڑھا ہوا ہوگا اور پھر آ کر عمرہ کر کے جائیں گے سال کے بعد جو ہے تو پھر آئے کے سیٹ پھر عمرہ ہوا اور واپسی ہوگی یہ کر رہا تھا کہ انسان یہ کرنے نہ کرنے والی ذات اللہ یہ اختیار اللہ کا ہے حکومت اللہ کا نافذ ہوتا ہے اور ساری کی ساری باتیں یہ اختیار میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی باتیں ہیں ہمارے ہے کہ ہم یہ ہے کہ سمجھیں کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہم نے کرنا ہے کرنا اللہ نے ہم نے کوشش کرنی ہے دعا مانگنی ہے جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس پر راضی رہنا ہے اور یہ بادل میں رکھنی ہے کہ ہماری بہتری اسی میں ہے جو بعد میں جانے اللہ ہمارے لیے ہو رہی ہے یہی راز ہے ابدی اطمینان کا اور سکون کا ابدی اطمینان اور سکون کا یہی راز ہے میں میڈیکل گاڑی میں ہوتا تھا نا وہاں تبدیلی والے حضرات نے ایک میرے حوالے کیا کہ اس کا آپ کچھ بندوبست کریں خیر اس نے بڑی خدمت ہماری شروع کر دی بڑا مفت کا مریض مل گیا میں نے کہا آپ کا کیا مسئلہ ہے سال مجھے تو ایس گھر کی مالے کی پسند ہے نا تو اب آپ نے میرے لیے کچھ کرنا ہے میں نے کہا کوئی غم کی بات نہیں ہے صفا آپ جب گھر جائیں اپنے والد صاحب سے کہیں کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں کالج میں وہ آپ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں آپ کو بلایا چلا کہ والد صاحب اولاد کے لیے تو انہوں نے کہا جی وہ بیٹے نے کہا تھا میں ملنے کے آگے میں نے کہا کہ باز آپ سے کہوں گا آپ کے بالکل لڑکی آپ کے بیٹے کو پسند ہے ڈاکٹر صاحب اچھی بات ہے آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں اب دیکھیں میں نے اتنی کوشش کی اس کوئی چالج تک میں نے پہنچایا کا اب یہ جو ہے تو محلے کے ہمارے محلے کے ترخوان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے خیر بھی میں ایسی بات نہیں کہہ پاؤں گی وہ بڑھیا ہیں بڑھیاں ہے کہ وہ عورتیں جب لڑنے کے لیے نکلتی ہیں گلیوں میں نکل کر لڑتی ہیں بالوں کو پکڑ کے پھینکتی ہیں اور اس طرح کے معیار کا خاندان نے خود بتائیں جواب فرمائے آپ کی بات بھی آپ کی آواز ٹھیک ہے آپ کی بات بھی لاپ چلے تو دیکھیں ان شاء اللہ بس کریں خیر میں نے اس لڑکے کو کہا میں نے گھر بڑا تھا ایک لڑکی کو دل دیا آپ واپس نہیں کر سکتے میں نے کہا ہم تو ہر روز یوں گزر کر جا رہے تھے سو کو دل دیتے ہیں قدم بڑھائے واپس لے لیتے ہیں <تصفح> بارہ ایک واپس آیا گھر سے نومر لڑکا ہے ڈیتھ ہوا ہے بڑا پریشان خوش کیا چہرہ ہوتا کارا ہوا ہوا ہے توڑا ہوا ہے پریشان ہے تو میں نے کہا کیا بات ہے تو لکھ کر لے آ سکا سب نے میرے اندر یہ بہن جو نظر آیا پسند آ جاتا ہے بندوبست کرنا ہے آپ بھی میرا علاج کرنا ہے کہ کرایہ جس کے پاس نہیں تھا کرایہ دیا ہم نے جانے دے پھر میں گھر پر آیا نہیں تو کھانا کھلاتے پکڑتے اس کو ایک مسا کھلاؤ کو پلاؤ جاتے, جاتے کا میں جی پھر میں نے کہا کہ میں نے مقصد یہ ہے کہ باسی شکل آپ کو نظر آ جائے اور آپ کو پسند نہ آئے اور آپ کو بری لگے ایسا کچھ نہیں ہوگا نظر آ جائے اور آپ کو بری لگے اور آپ اس کی جانب سے پکڑے یہ تو نہیں ہوگا نا یہ تو نارمل آدمی کی نفسیات ہے کیا آدمی کو پسند آئی کہ ہاں اس کے بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں آیا اللہ تعالیٰ کے اقدامات کو توڑنے کی معاشیت کے اور گناہ کے اقدامات پر آپ چل پڑے یا آپ نے اتانے والے خیال کو آیا خیال ہو گیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی خیر ہو اس باتوں کو سن کر گیا پھر دوبارہ جب بہت جی خوش نہیں تھے رنگ بند ہوا آپ کے بعد معاشیت کی ترتیب اور معیت کے تعلقات بہت خدا آپ ساتھ رہے ان رہیں انشاءاللہ خیر کرے گا تو بڑی ہماری سب مفتی شروع ہو گئی ہیں دعائیں خدمت کے لیے مل جاتی دعائیں کی ہوئی ہم نے کرتے کرتے کرتے کرتے ایک جملہ نے اس کے دل کو ساف کرتی نکل گئی بلا نکل گئی پہلے ایک دن غلغلہ بھاگ گیا تھا تو میں نے کہا کہ فطر چلے گئے اس نے کچھ آج شادی تھی آج میری طبیعت بڑی خراب میں لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا لیکن پھر میں گیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا میں تقریر کو تو کوئی نہیں تو توڑ تقریر تقریر مبرم کو نہیں توڑا جا سکتا تقریر کے جو اس میں بیان کر دی اور اہل وہ او کیا کہتے ہیں کلام والوں نے بیان کر دی تقریر مبرم اور مالک مبرم مالک مالک کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوہے محفوظ میں ہوتی ہے کہ فلانا کام ایسا ہے لیکن ایسے ہو گیا تو یہ سر ہو جائے گا لیکن مبرم اور محلک جو ہے انسانوں کے علم کے لحاظ سے ہے فرشتوں کے علم کے لحاظ سے ہے یعنی اور محفوظ کے علم کے لحاظ سے ورنہ تقدیر مبرم علم الہی میں اپنے اصلی حالت پری ہوتی کتاب اللہ چاہتا ہے اس کو مٹاتا ہے چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے لوہے محفوظ تو میں فرشتوں کو دیا جاتا ہے لیکن امر کتاب جو ہے وہ اللہ کے لوہے محفوظ میں کیا فرق ہے صحیح فرق ہے لوہے محفوظ بھی ہے تو پکڑا ہوا تو بات کہتے ہیں کہ یہ لوہے محفوظ نہیں ہوتا ہے یہ لوئی محفوظ نہیں ہوتا ہے اور امر کتاب جو اللہ اس پہ نہیں ہوتا ہے اس پر جو تو مہوا اور وہ نہیں ہے اور لوگ محفوظ جو ہے تو یہ ایل کشف جو ہے تو اس کو پا سکتے ہیں عمر کتاب کو نہیں پا سکتے اس میں دو واقعات بڑے عجیب ہیں ایک آدمی آیا شیخ رحمۃ اللہ کے پاس بیت ہونے کے لیے وہ اس کو مراکب ہوئے اس کے حال پارا تو انہوں نے کہا یہ عزی بدمخت ہے بیت نہیں کیا نکال لیا وہاں سے وہ گئے احمد کشی کبیر رسائی رحمۃ اللہ کے پاس تو انہوں نے بیت کر لیا اور اصلاح کرتے کامل ہو گئے اور کامل ہونے کے بعد میں کہا جاتے ہی ہے شیخ الزل قریب ضلع رحمت اللہ سے مل کر جانا ایک ہی دور میں وہ مل کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں فلانہ جو آیا تھا تخمیر کے بعد سلام کے لیے کہا تھا کہہ رہا تھا بات ہے بھائی اسی کا کمال ہے کہ عزیبت نے شکی کو سعید بنا دیا شکی جو تھے یہ ملا ہی میں نہیں تھے گزرے احمد حلیمیر رحمت اللہ علیہ مجدد احمد اللہ علیہ شیخ احمد سلی مجدانی ان کے دو بیٹھے تھے اور لاہور میں طاہر بنجی صاحب ایک عالم تھے ان سے پڑھتے تھے جب جو چھٹیاں ہوتی تھیں گھر کو جاتے تھے تو وہ کہتے کہ حضرت صاحب سے میرے سلام عرب کرنا اور میرے لیے دعا کے لیے رکھنا نے کہا کہ ہمارے استاد صاحب سلام کیا رہے تھے اور استاد صاحب سلام کو رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں انہوں نے جو دعا مانگی ان کے لیے تو ان کو سامنے آیا کہ شکی ہے ہمارے بچوں کو ساتھ ہم دعا مانگتے رہیں ایک سال دعا مانگتے رہے اور سال کے بعد پھر اگلے پندرہ شاہبان جو آئی اور وہ گزری تو اس کو اجھان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا تو ابھی یہ جو نینی صاحب کا قبرستان ہے نا صاحب ہے. تو صاحب ہے. دفن ہے پرانے دفن ہے، پرانے, ہے، پرانے, ہے، پرانے, ہے، پرانے ہے، اس کے مرکزی جگہ پر پیر بندی صاحب کا ہے اتنا بڑا قبرستان ہے کہ میرا خیال روزانہ ہے اس میں دس مردے تو دفن ہوتے ہوں گے کیونکہ پانچ مردے تو یہ جو میرے اس پر گزر کر جاتے ہیں رہا ہے ایک مرغہ مرغا گزرا گزرا گزرا میں نے بیٹھے ہوئے گزر کے وقت نہیں سڑکوں کو ملاؤ تو دس پر تقریب پر ہے سارے مسئلے حال ہیں محنت کرے سال فتح اللہ کا La ilaha illallah Allahu Akbar ma